اللهم صل على والسلام على سيد الرسول وخاتم الانبياء محمد المصطفى اللهم علي واصحابه واهله سبحك وبسماك سبحانك اللهم وبحمدك اللهم نشهد ان لا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصق الذي باركنا حوله لنرجه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق اللهم اللهم العظيم وصدق رسولهم نبي الكريم اللوين إن الله وملائك دروا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلو آلے و سل یا سنا دو سرامل سی دیا بنوا لا سواب کیا سی دیا ہبھی بما سو تو سلام آلکیا سیات ممینکیا سیا مکین مزز مسلمان پراؤ السلام علیکم ہمدو سنا تو بعد آ جزانا دعا ہے اللہ تلا جان ہوا بندہ دے دل دماغ زبان نگاہ خطا تو معفول فرما نفس اور شیتان د فتنیا تو دہمی بنا تا گرامی تاخیر نہ آن دیارے گڑی بھی غلط لگی ساڑھے نو ہزار آن دی بجائے میں مجبور کر کے دوست لے گئے سن پاک پتن شریف کے ضلع میں سویرے ہی اپنے اکل میں ضلع چکوال جانا میں آخیا چلو اج تھوڑیا جہاں گل جناب نوگا دو بجے تک انشاءاللہ شاء اپنی گل ختم کر دیاں گا موضوع جڑا پیش کرن لگا وہ ہے واقعہ میراج اور نماز کی اہمیت سڈے فضرولہ شریف مولا نے اپنے پاک محبوب دے وسیلہ مبارک نال بہت سارے فرائض آکام سانو عطا فرمائے عملی فرائز جڑے نے اناز کا ایک اپنے مقام اس دی اہمیت کا اتوں اندازہ لگاؤ کہ ہر فرض زمین تے دتا گیا دیا ہر فرض زمین تے ہی اللہ سونے نے اس دی فرضیت دا حکم نازل فرمایا ہے مگر نماز جہی واہدہ شریق مولا نے آسمان کے حبیب نا فرمائی اس سے واسطے ارکان اسلام کلمے شریف تو بعد نماز نکلا گیا ہے سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دے واقعہ معراج نو ویکھیدا ہے تو اس وچ نہ روزہ نظر اوندا ہے نہ حج نظر اوندا ہے نہ زکات نظر اوندی جگہ جگہ تے نماز نظر اوندی کہ محبوبے اللہ صلاح وسلم سب تہل دیرات مدینا شریف چدو سواری مبارک پہنچیے ابے نماز دا فرمائی ہال فرض نہیں سی ہوئی فرض تحبوبے خدا سرکار تے تصلے ہوئی جسلے آپ ارشا پہنچے نے اللہ سونے ہم کلام ہوئے ابھی جا کے فرضیت نماز پی ملتی ہے لیکن فردیت تو پہلوں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم محد میراج دی رات دی وچ پہلو مدینا شریف پڑھیے پھر وا دیے تھوا چ پڑھیے جیب موسا کلیم اللہ سلام رب نال ہم کلام ہوں سن اور سدنا ایسا روح اللہ سلام جتھے پیدا ہوئے بیت اللہم وادی اوے نماز نبی پاک سرکار ادا فرمائیے ایک رات اتھے بھی نفل نماز اوتے بھی نفل نماز اگا بھی نفل نماز, بھی نفل نماز تو فیر جدوں محبوبے خدا سرکار دی سواری بیت المقدس مقدس پہنچیے اوے امبیال مسلا تو علیہ و تسلیم منتظر کھڑے نے سفا لا کے جبریل امین علیہ سلام نے بانگ پڑھیے جبریل امین نے ہی تقبیر پڑیئے اور محبوب خدا سرکار نے امامت کرائیے محد سب نے کثیر رضی اللہ عنہ دی تحقیق یہ ہے کہ محبوب خدا نے بیت المقدس تو اتا جی نماز پڑھائی اور جدو واپس آئے نے پھر بھی نماز پڑھائی <تصفح> یعنی دو وار سرکار نے بیت المقدس شریف کے اندر امامت فرمائی یہ. اور یہ بھی واضح رہنا چاہیے جسے حبیبے خدا سرکار اتے امامت کرائیے اس ویلے وہ علاقہ دے کب دے سی قبضے سلمانوں کی زیر نگین نہیں سی اسلے سلطنت اسلامیہ نہیں سلے کیسر بادشاہ کا علاقہ سی عائیا حکومت سی لیکن جہا مجور سا سی دم سیتل مقدس دنوں بتری آخیا جا سوں پادری آدھے نے وہ رات کو سارے دروازے بند کیتے ہیں انہیں ایک بوا بند کر لگا تے چکھاٹ اتے بوئے پہ ڈگ پئی اندر کول بوا ہی نہیں بند ہو سکیا ہلیا ہی نہیں بادشاہ جا کے صبح اے گل کھولی تے ادھر حضرت ابو سفیان جدو گئے سرنا نا کیسر کے کول تو ان جا کے گل کی بھائی وہ اس طرح دعوی کردہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پادری نے آخر سی یار کسی حد تک دی ٹھیک ہے اس رات نو میرے بوا بند ہی نہیں ہو سکیا سویرے گیا تھے آپ پہ ہی بند ہو گیا مطلب کسی آنا انتظار ہو رہا کے تو ہوں اتے سرکار نے دو بار امامت فرمائی ہے تو اوتھے بھی نماز ادا ہوئی ہے اتھو اندازہ لگا دے جاؤ رب, تے رب دے پاک حبیب نو نماز نل پیار کنا ہے تے سرکار اگر جاندے نے سواری مبارک کتے تشریف لے دئیے خال کے کائنات ہم کلام ہندو وحدہ شریک مولا نے حضور سرکار دی امت واسطے پناہ دا فریضہ عطا کیتا ہے پجا نماز لے کے حبیبے خدا آ جاندے نے سیدنا آسمان دوتے سیدنا موسیٰ دئی اللہ علیہ السلام سلام ملاقات ہوں تو آپ فٹ پوچھتے نے کہ اللہ سونے نے کی تو تنوں دتا ہے حضور سرکار نے باقی دیا گلوں تیر آئی سن الہ ہی ما اب تو ماں ہا اللہ علیہ السلام سمجھتے سن کہ اج حبیب خدا نجھے بلایا گیا ہے تو جتھے یہ اپنی ذاتی نواز شارت نوازیا گیا ہونا امت دا حصہ ضرور ہونا ہے حبیبے خدا اے نہیں کہ کلے اپنے واسطے انعام لے کے آئے نے موسا کلیم نے سوچا کہ لال خالق کے کائنات نے اس محبوب دی امت واسطے بھی تو کچھ نہ کچھ دن پوچھا تلا نے کی دتا ہے حضور سر نے فرمایا میں پنج نماز دیتی حضرت مورسا اللہ علیہ السلام آپ اپنی امت دا تجربہ کر چکے سن فرما لگے اس طرح کرو میں اپنی امت دا تجربہ کیا کول جنیاں نمازہ ہے سن او نہیں سن پوریا ہوں تو تسا مہربانی فرماؤ واپس تشریف لے جاؤ حضور سرکار گائے ویکو کوئی فر روزہ ملیا خالق کے تائنات نے ایک مہینہ کر دتا بس گل ختم ہو گئی نہ نبی پارک واپس جانا پیا نہ رب سونے دی بارگاہ گائے چرد کرنی پی نہ واہد ہوں لا مولا نے گٹایا ودایا لیکن اللہ سونا دسنا چاہتا ہے کہ نماز دی اہمیت کی اہمیت کنی نماز کی بھی شان والا فرید ہے کہ میں اپنے حبیب نو بار, بار چکر پیا لو اس فرد نماز دی خاطر تو سرکار جانتے نے اللہ سونے جتھے سرکار دا مقام مقرر سی جتھے اللہ سونے فرمایا ہوا سا تمہوں زیادت کرا کرنیاں ابھی محبوبے خدا پہنچتے ہیں خال کے کائنات دس نماز معاف فرما نے آج تو چالی رہ گئی حضرت موسا کلیم اللہ علیہ اسلام پھر بھیج دے کہ جناب میں ازما چکیا یہ کام نہیں تھی امت کا نہیں کر سکنگے کہ کام ہلا کر لیا سرکار پھر تشریف ل گئے اللہ سونے پھر دس نمازا ما فرما دیتی محبوب خدا پھر فیر نے اگو پھر موسا اللہ ملا سلاب مل گئے اور سرکار ہوں کی بنیا وہ جی دس اللہ سونے معاف کر دی میں مینو پتہ ہے امت نہیں پڑھ سکے گی جاؤ واپس پھر فیر. فیر اللہ سونے نے دس معاف کر دی آئے پوچھیا ہونیا ری رہ گئی نے دس پھر معاف کر دی تو میں سرکار تنا کہ میں بڑا تجربہ تاری کم نہیں کر سکے گی لے جاؤ واپس فیل پھر پہنچے اللہ سونے دس فر چن رہ گئی ہیں. دس حضرت موسا کلیم اللہ سلام فی مہربانی چلا سونے والو ان پتا سی رب انہی بولنی کدو جن چکر مار دے جان دے رب سونا ہی معافی جائے رہے جو ہے سرکار پھر تشریف لے ہوں بھی واری اللہ سونے نے جنیاں رکھڑیاں سن انیا رہن دتی معاف کر دی ہوں خیال ہے کائنات نلم علم سی تو علم تے محبوب خدا سی کہ اللہ رہن تے یہ پنج دے گا رب دہا درد یہ ہوئی سمجھ تو سمجھ کے آ رہے سن رب دیا توجہ رکھنا ہوں رہ گئی موسا کلی اللہ علیہ السلام پھر بولتا کیوں کہ آپ گل سمجھا جی تجربہ اپنی امت کا پر مہربانی امت مصطفیٰ دے مستفا فرماروں اندازہ لگاؤ اللہ دے ہم دردی کن ہوتی بالخصوص امت مصطفیٰ دی ہمدردی کن ہے موسیٰ کلیم اللہ لئے سلام گنا اصا کیوں نہ ان کا ذکر خیر کریے سبحان اللہ تو جناب قلیم اللہ علیہ سلام پھر بول پائے حضور میں تجربہ کیتا ہے جاؤ آقا انعامدار نے فرمایا قدس دستا تو ربی مینو اپنے رب کو شرم آئی ہوں میں واپس نہیں جانا بس جن ہو گئے نے ای نہیں اللہ سونے پکے کر دیتے نے ہوں اتے گل سمجھا جی حضور سرکار فرما رہے نے مینو ہوں اللہ سونے اتنے تک حتمی فیصلہ کر دیتا دتا لفظ ایک بولیا کہ مینو حیات شرم آدی اپنے رب واپس ہوں ہو دا مطلب ہے کہ ٹھہرا ایک وج بھی لیکن محرومی کی ہونی سی امت دی ماہرومی ہونی سی جدی جی وجہ مستفا کریم نو شرم ہیا پہ محرومی امت بھی ہونی سی چلو کسی بہانے کدی رب سونے کا اپنے خالق اگے جکن دی توفیق نصیب ہو جاتی ہے رہنی سی محروم ہو کے مرنا سی حبی بے خدا سرکار ہی نہ ہویا کہ میں رب کو جا کہ میری امت عبادت نہ کرے ہوں چڑ دے یا اللہ اے آیا شرم نبی پاک سرکار آیا کہ مولا تیرے تیر ار فیور جا آخان اے بھی چڈ دے میری امت بغیر باد جاوے نہ سرکار گوار ہی نہیں ہویا معلوم ہوا شرمو والا امتی حضور سرکار دا آکا اے نامدار نو رب دے نب جایا شرم پئی اے وے امتی نو بھی شرم آوے گی کہ ہوگی میرا خالق میں انہوں سجدہ بھی نہ کروں توجو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم گل سمجھی آج خال کے دے ہر فیل مبارک لاکوڑ حکمت راض ہوتے ہیں رب سونے چاہتا تے ایکو بار ہی پنتاری معاف کر سکتا د مگر اس رات نے دس دس دی معافی کر کے دس دس دی معافی کر کے امت مستفا نو دسے امت ہی آ میرے محبوب داتے ایک دکڑی کافی سی جس کام کی خاطر بار بار چکر مار دے رہے سمجھو اس کام دی شان کی شان کمی ہے جو ہے کوئی بیلی کسے دا کوئی توحفہ لے کے آوے نا تو میں گھر کوئی اتلے جناب چھات رکھی بیٹھے کوئی الماری سانبھی بیٹھے نے کوئی کسے جگہ تے میں پوچھا کیوں آخ جی یہ توحفہ ہے سوغات آئیے میرے مدی مدینے وچوں چھو میرے یار نے بھیجیے کوئی آنڈا لندنی چھو میرے بیلی بھیجیے کوئی آنڈا کتھو انہوں سام کے صفائی بھی کردہ ہے خیال بھی رکھدہ ہے روزانہ تے ویندہ ہے انہوں تے میں نے جی یار بھی یاد ہوں دیئے دے بھی انہوں نے گال سمجھے میں صدف سوش اپنے آپ تے کرنے آئے ہیں۔ اے عام دنیا دے کمینے یارہ دے توفے سام کے رکھی کھڑے آئے تو انہاں روزانہ انہاں دی زیارت کر کے یار دے یاد تعدہ کرنے ہے۔ تو جیڈا توفہ محبوب خدا لے کے آئے توفہ امت انہوں دے گئے توفہ پیجن والا دی ہو جیڈے ناردہ بادشاہ ہی کوئی نہیں تو لین والا ہوں گے جیڈے ناردہ محبوب خدا ہی کوئی نہیں نہ بھیجر والے دے ناردہ کوئی ہے نہ لین والے دے ناردہ کوئی ہے لیان والے دے ناردہ کوئی ہے ان جنہوں میرا ہے توجہ رکھنا جنہوں اپنی یاری پکی کروکھائی ہے باب فرید رنگیان نے اس توفے بھی قدر کی تھی پنج پانچ وقتہ سام سام کے رکھ دے سانہ پورے شرائط آداب خضائر مستحبات واجبات دے ناردہ آداب کر دے ہوں واہ دہلان شریق مولا کے سفیل چ ایک حکمت اے ہوئی رب سونا دس چاہتا ہے کم کنا اہم ہے جاسے جی حبیبے خدا نکر مار مارنے پہ رہنے پھر وسیلا موسا کلیم کا رکھا گیا ہے و جو ہے اتنے بھی پہ پیا ہے کہ جنابے والا اللہ دے نبی کیا مرنے تو بعد مدد کرتے ہیں مرنا تکھیے تے آخیے کیا وصال فرماو تو بعد مدد کرتے تے پنج پانچ وقتی نماز پہ دس دی مدد آج تو موسا کلیم دی جے ایمان دس آخر رب سونے کے فیل تے ضرور نے جے موسا کلیم نہ بول دے تے سرکار تے آ جاندے ہوں نی پڑھی پڑھیاں بند وقت نے جڑے وسیلے کے منکر نے وہ نام مرادو پانچ وقتی جڑی پری خر اے نماز تینوں کنو فر کے پی دستی ہے پنج وقت کل تو پھڑ کے مرا وسیلہ کلیم دا یاد رکھ پانچ وقتی نماز امبے مسلام دی مدد اور وسیلا سان دسدی پی ملک آخرا ہے وہ گل سمجھا جی کئی دا ذہن بریلیاں اس پاسے جاندہ ہے کہ یہ مطلب اللہ تختی چاہتا سن سانو تو موسا کلیم بچا گیا یہ تو ساٹھ رگڑا وکلا پہ سر یہ تو کلیم اللہ دی مہربانی ہے جے جی اے نقل دے سا مرت آ گیا اللہ تگڑا پھر دا وہ اتوں نام لاد سمجھ لگ پانتی اللہ بٹ مہربان ہے نود بلا اپنی مخلوق دے اللہ دے نبی وعد مہربان اے کفر بن جانا چیٹا بے وقوفا اے دس موسا کلی اللہ علیہ السلام سلام چھویں آسمان تے بٹھایا کن پھر ابراہیم علیہ سلامی تو اتوں بیٹھے سن وہ ستویں تے بیٹھے ہیں یہ چھویں تے بیٹھے ہیں چھویا کیا بول رہا ہے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی رب سونا اس پاسے فکر ہی نہ جان جے علیہ السلام نو خیال نہیں کرایا رب نے السلام نو نہیں کرایا جی علیہ السلام دا بھی خیال نہ کرا ہوا دا خیال آ سکدا سی بے وقوفا رحمت کردہ بے وقوفا دس موسا لے سلام ان بڑائی کھڑا ڈٹ مہربان ہے بنانا وقت فیچے منہے سکی روتے ہے <سؤال> رحمت لال امی سارے رحمت کنے بنایا ہے مطلب رحمت کرنا چاندہ سر رحمت بنایا سونا ہوں بنا گٹ مہربان ہے بنانا ود مہربان ہے توجہ ہے خالق کے کائنات اصل رحمت او کردائے اصل تخفیف کرنی سی انہیں لیکن فرق صرف ہے ناوے جیری مہربانی کردائے وسیلہ رچہ آپ نے فقیرہ بیرات لئی دارے فرق ہے نیلیا کرنا ہی مہربان <سؤاللہ> نہ کوئی دنیا دی طاقت اوے مہربانی کر سکتی میں مثال دینا عرقیا جو نہیں بچانا بچا چاہتا گو ان شہادت مل گئی ایسا یہ نہیں کہ مسلمان شکست کھاتا ہے نا نا, نا, نا. مسلمان کی شکست ناممکن ہے اس کی وجہ یہ کتری آخر آتے سن کتری تے ہندو وہ آتے سن یار یہ کھاٹا ہی کرج خان یہ بکھے رہو رج خان ت مار آن سے راضی مر جان شہید شکا پائی کے پاس ہے کبھی آ سمجھنا اس میں بھی راج ہوتا ہے خالق کے ہالکہ گناہ بھی معافی اس طرح مسلط کر ہے انہاں دخش کا بہانہ بنتا ہے اگو شہادت کی موت مل رہی ہے تو شہادت بڑا اچا درجہ ہے مومن نو شکست نہیں آئی تو ہے؟ مومن نو شکست آوے تو حسین ہر ہے پھر مولا حسین ہرے نے ایمان نار دس مولا حسین جیتے نے کہہ رہے نے <تصفح> وہ کیوں پیار نے جیتے نے معلوم ہوا ایک ہار ہے جس میں ہار نہیں ایک جیت ہے جس میں تو وہ حسین زندہ حسین مر گس یزید رب سونا بچاؤ کا ارادہ نہیں سی رکھتا تو کوئی بچا سکیا معلوم ہوا اصل کتوں ہے سچ آخ رب دی شان شاندار جس شان تھی شانہ سب بنیا موسا کلیم بھی وہی شان کی وجہ کھڑا ہے آو! رب دی شان جس شان تھی شانہ سب بنیا موسا کلیم بھی وہی شان کی وجہ اگے کھڑا ہے دی رحمت کرنی سی حبیب پاک چکر بار بار مرائی رکھے نے اللہ دیا بندیا اصل رحمت مہربانی دی رحمان جو ہویا ہزور رحمت اللہ لال نے مگر رحمان ایک ہی گئی جو ہے کئی بے وکوف آخر اللہ تہار بھی ہے رب دا پاک محبوب قہار نہیں میری رحمت ہے اے موازنے کرنے تکڑی وٹے کنڈے رکھ کے رب تے رب دے مخلوق نول لگ کسے منافق اور بئیمان بندے کا کام تنہوں میں دس دیا رب قہار ہے نا حبیب خدا بھی کہہار ہے حبیب خدا اپنیا رب دیا صفات دا مظہر ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر آکے نام دار کی وجہ لال آزاب ٹلبے نے آقا نام دار دی مخالفت کی وجہ آزاد آج ہے بحبو محبوب خدا, اللہ, محبوب خدا اللہ, علیہ وسلم، اللہ تعالی وسلم آپ کار بھی نے کافر اللہ تعالی دشمنوں سے بلکہ حبیب خدا سنے ہوں گل آخری لگ گئی کربیب خدا نے اللہ نے فرمایا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کافران فرما لگے کافرو اے رب رحیم تو سے توانو مہلت دیتی ہوئی ہے میرے بس جے رب کر دے نا تو فرمایا میں چت دے اندر تکا دیا میں تمہوں چت دی مہلت نہ دیا اے جیڑی میں مہلت دیتی خرا اس واسطے دیتی کڑا کہ خالق خا لے کے نات تہلت دوں گا اور واقعی صحیح گل اللہ کا فقی کا توجہ رکھنا پچھو اللہ سونے کا ارادہ جو نہ ہو رب کے فکیر ہاتھ گل آ جائے تو اونو غیرت لار اللہ دی مخالفت ویک ہی نہیں جاتی آٹ کے پر رکھ دس لیکن مہربان ذات جنہ چر کسی نی رسی د جنا چیر وہ سڈ کے رکھنا چ اللہ دے نبی تلی بھی اسے گردن جھکا کے رکھ اے بڑا غلط نظریہ پیدا ہو گیا ہے باللہ من بحم کہ اللہ دبی احمد رب سونا جناب جی ہے جی وہ معافی نہیں دینا چاہتا تو حضور سرکار معافی نری دن ایمان تے منافی گل جے اے کے طبقے پیدا ہو گئی ہے نہیں کے توجہ ہے ایسا سارے بریلو ٹھیکار نہیں ایسا صرف بریلو یا سنیا کے ٹھیکار ہیں انہوں دی گل تے کوئی جواب کا گے نہ باقی جڑے چمڑیاں مارنے والے نے ٹھیکار نہیں ہوں توجہ رکھا جی اندازہ لگا نماز دی فرضیت اہمیت کا خالق کے کائنات نے شب میں رات سونے پاک محبوب نوے دولت عطا فرمائی امت واسطے توفا فرمایا سفر مبارک دے دوران محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قوموں دے عذاب دکھائے گئے حضور سرکار دی امت دے, کچھ دے عذاب دکھائے گئے ایک عذاب اس رات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں دے اتنے ایسا دیکھیا کہ فرشتے نے ان پتھر چاٹیاں ان سر دے ہیں پتھر چک کے انہوں کے سر تار سر دے پس جی آٹا پھر پتھر ہٹا پھر سر جڑ رکھ کے پھر مارنا شروع کر دے حضور سرکار نے پوچھا جبریلے کون لوگ نے عرض کیتی یا رسول اللہ ہا الا الینا تا سا کالو روسم علی سلا یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جن کے سر فرد نماز ادا کرنے سے بو جھل ہو جاتے کیا مطلب جب نماز کا وقت ہوں گا بہت محسوس کر کے سو بہانے لا کے پا تے فرد خدا واسطے اٹھتے نہیں آکا نامدار دس یہ آٹ کی امت کے وہ لوگ ہے جو نماز نو چھٹ دے دے نے دیں پار سمجھ کے تے ایک پاسے ہو جاتے ہیں یہو جہاں کا آزاد اسی طرح کیا متک کمر چنا اگلا وکر ہونا اے محبوبے خدا نو کس رات وکھایا گیا یار وہ لوگ کتھے ہیں جہے آپ بخشو ہی کھڑے ہیں ہوں ایمان دسو حدیف سے سچی ہے یا ایک انجر سچے اور یہ ڈاوا ڈول کام کا ڈیڑا گر کیا جھوٹے مسلے قذاب سنا سنا کے ایک امت مصطفیٰ دا ان میرا گھر تھی اتوں یہاں نام ملا دا بیری کے اتنے لت دے کے پٹے تروڑ کے تھلے چکل والا واہ کو ملا وہ سیانے آدھے نے گڑیا ہوئے ویڑا سمجھا مڑ کہڑا اتوں جتوں میں پھیرا پا کے آنا اور سب پیچھوں ملنا وہ کلیں گی آرمل کلے بچارا لگا فر گا ہندی ہوں کہ سنو اے سارے مان بھی جھوٹے ہو گئے نا کلے سچے ہو گیا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> محال شارمی طبقہ کے کوبرات اندر لکھنے میں اللہ تعالی نے بہت بڑے ولیل غالباً یا جنید بغدادی نے یا باجید مسامی نے فرمانوں نے جو ہو سب لوگ حق ہوں پوری جما کتاب ہوں چکے اتر رکھ لینا میں نہیں چیتنگ کے گل کرنا ہی نہیں تو میں کتاب اتے رکھ لا ایمان بس حضرت سید اللہ ابراہیم خلیل اللہ تو دنیا ساری ایک پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی نے کی فرمایا کلہ سی کی مطلب پوری جماعت سیم سلام جو ہے میں ہوں میں تینوں کٹی کٹا کٹ کر سارے صحابہ ایک منے سن کلا سی کے اکبر ایک منے سن فرما تو جہاد نہ کر لو ز منکر فاروق بھی ایک پاس عثمان بھی ایک پسے سارے ایک پاس صدیق ایک پاس ایمان دسو گل بھی منیچی سی پھولیا پھر مومن گل ویخد گلے نی ویخ نہیں گلہ گلا کہ پاسے مومنچا یہ گلے پاسے رو اور سن میں اور گل کرن لگا حدیث پاک میں آتا ہے صدی کے بعد مجدد آتا ہے میں مجدد اڑتا دعویٰ نہیں کرن لگا میں گل کرن لگا دلیل بات ہے مجدد جوڑیاں نہیں خواک ہوئی نہیں صدی تو بعد 100 سال تو بعد کون ہوں ہے مجدد ہوں گا ہے جب وہ مجدد آوے گا اور قلعہ ہی ہوئے گا گلے تے مخالف ہوں گے پھر وہ آن کے نوہ تازہ دین نو کرے گا آج چلے جی تصا بہتر جی اس امت دے دین نواں کرد کی مطلب لوگ نے رواج اور کسرت نو اپنا دین بنایا ہے لیکن مجد کا کم ہے اور رواج کثرت نو وکھرا کر رکھد ہے یہ تو رواج نے دن مستفا لوگ یہ جا چودہ سو سال پہلو دے گا وہ پھر نوے سروں سمجھا کے ہر ہر گل کھول کے رکھ رکھتا ہے وہ آتا کلا کلا ہوں ایک پاس ملا تبکا پیر تبکا باقی سب ہے جی اے والا پیڈا ایک پاسے ہوں گی نے مجدد ایک پاسے ہوتا ہے میں آنا وا اگر تسا گلے نو ویکو پھر مجدد تو ہاتھ دھونا پینا ہے امام احمد امام محمد منگو جے معلوم چلیے حق میں یار ہے اس پاس حق ہوا مومن کھلونا پڑھا ہے رکھو نا سبھا چلو یہ کیا کرو یار کلا لگا پھر یہ ویخیا کرو میں چیلج کرنا میں کوئی رسول نہیں کوئی نبی نہیں معصوم ہو ہاں میں آنا گل ہوگی گلت مین سابت کر کے دو لڑ مار کے آخو گے میں مان جاؤں نہ مننا میں اپنے پیو دوں گل سمجھ آئی تو نہیں جی ہوگی سچ گلت تو پھر میں لڑ تو نہیں مارتا میں عمرہ شریف کی ہے پتا امرا جڑا کردے ہیں اس دا شریف حکم کی شریت چ ہے بھی ایک سنت, امرا شریف, کی سنت کیے امرا شریف کیے سنت کپیا کی خرچ ہوتا پینتی چالی ہزار تو کوئی محفل نہ تو اس لیے نہیں جیسے چمرے میں ٹکٹ نہ تقسیم ہوڑی شریف میں کیا اے رکھنی واجب نہ دا سنت داڑی شریف رکھنی نہ دا سنت تو یہ درجہ ایک اتلا ہے چلو کٹ تو کٹ سنت ضرور آخو گے نا تو سنت ہے ہوں ایک سنت تی ہزار پئی ادا ہوں دو جی روپئے الٹا پئی فنا ہوئے سمجھا کہ انہوں پیار نبی دی سنت عمرے نا جمرے دی سنت پیار ہولور کی اس سنت پہلو ہی ہوے۔ ہو کیوں مانگی سنت سستی سنت مانگی دے پیچھے دے نات خا پیات خانی کی محفل نو خود نگر کے پیروں چ ستی کھڑا میں کیا باؤ پھر حضور دی سنت دے پیار کا مسئلہ نہیں مسئلہ رولہ صرف ان سیر سپاٹا کرنا جہاز د باجی آئے گی بوتلا تے پلاؤں اکھان صاحب اکھا ٹھنڈیا کرے گا نت گا اس واسطے پیار چڑیا پیا جب دیکھو میں عمرے پر جا رہا توجہ میں خیا جی داری کی گل کریے ہو جی ہو جی تنت کی ہے رکھو نہ رکھو میں آخر جی امرا کرو نہ کرو انستے ضرور چالی ہزار میں ہونا خدا بھی قسم کر گیا نہ سنو فتو نبی پاک سرکار ٹھیک ہے عمرہ کا مقام اپنی جگہ پر وہ سنت ہے مگر ہوں تو فوٹو نال جانا ہے فوٹو تو بغیر تو امرا نہیں ہوں میں میں عمرہ نہیں ہاں یہ نہیں بھی میں کر نہیں سکتا میں کئی بے لیا آخیا تین امرا کرانے کیوں نہیں پہلو فوٹو کچا پی فوٹو حرام ہے کبیرہ گناہ ہے سنت وہ سنت ہے. سنت کا درجہ چوتھ ہے کبیرہ گناہ کبیلا گنا ہے تو کبیرہ گناہ کر کے سنت ادا کیتی ملے گا کی فر حج حج ہے ادھر فوٹو تو بچنا ہے تو تے تحج واسطے اجازت مل سکتی ہے برابر کا درجہ مگر امرے واسطے اجازت نہیں ملتی چلو جی کرنے پہ میں ایسا تو ضرور آخا گا کہ سرکار باقی نو سنت سمجھ وقت تو تو گل کر رہے کہ انہوں لوگوں کی گلان جائے جڑے بخشوائے بخشوانا گئے بخشونا کم ہے نہ پیو کا کم ہے بخشنا خالق کے قائنات کا کم ہے نسیبہ والے بخشے گا تے مستفا کریم سرکار بخشوان گے جہا نسیبہ والا ہوا توجہ ہے اس واسطے میں تمہوں نماز دی اہمیت صرف واقعہ چوکڑ کے واقع میرا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو وہ لوگ وکھائے گئے وہ کوئی کافر نہیں سن وہ کوئی مشرق نہیں سن وہ کلمے پڑن والے سن حضور دو متی سن نماز چڈ دیندے سن ان کا حال اتے وقایا گیا ان فرش فرشتے سر کٹ لین ہے تے پھین دینے پہ تے اے عذاب خدا دا پتہ نہیں کنا چے رہنا ہے اے خالی سردہ عذاب تے باقی پتہ نہیں اگدہ کی ہونا ہے تے کبر دے باقی عذاب انا نو کی لبنے نے اس واسطے اس خدا دے فرزنو ان ادا کر جدو نماز دا وقت ہوئے تے نماز نو اے نا میں کم کرنے کم نو آکھ میں نماز کرنے نماز جد تے آخ گا نماز ٹھہر جا میں کم کر لوا کم کر لوا تو کم تو لک در نکھ رہا ہے نا نماز کا ویڑا کم نک کم آ ٹھہر جا پہلو سونے کا کم کریے میرا میرا دی رات ہے تو ہوں تو اس نماز دی قدر ایک روپیہ برابر بھی کولی ایک روپئے برابر خیر مسلمان رہے کدو نے مسلمان کی قدر دل مسلمان کے دل میں تو نماز کی قدر اپنی جان ساری مال ساری کائنات سے زیادہ ہوتی ہے اور ہر تو جناب جی جی گی دا لکھو نماز پڑھنی ہوئے گی روک لو تو ایک روپئے دی سواری واسطے فت بریک لگ جاتی اسے ٹائم کنجرا یاد نہیں آتا جدو نماز دی گل آ جی ٹائم کو ادی نماز آؤ اسے فکر چ گزر ادی آ فکر چ لگتی ہے پٹھے سدھے سجے کر کے پھر ہے پا میں کیا ل سواریاں سواریاں چ سن سی مسلمان تسلی لال نہ کوئی ٹائم چکنا ہوتا سر اپر ہوں ٹائم نہیں سکنا ہوں تسلی نال اپنی نماز اللہ اللہ کر کے جانا ہوں بندہ سفر سفر جائے موت کے برابر ہے کوئی پتہ نہیں لاج کے اس لیے موت آ تے مومن نماز پڑھ دیا اپنے رب سونے دا ذکر کردیا مردہ سی تو موت چلو حلال تے خدا دی نیک اچھی موت آوت بھی پیڑی ہے مر گیا مردوت کا ساتیا ندرو دعا کرو اللہ بھی کے اس روحانی اجتماع کی ریکارڈنگ خان محمد چشتی سے حاصل کریں کھچی تو فون نمبر صفر تین سو ایک چوہتر پچونجا نو سو مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب کے تمام موضوع حاصل کریں نہ لمے پیڈے پاملہ کوئی یار دی گل سنا ملا لمے پیڈے پاملہ کوئی آر دی گل سنا مانا لمے کوئی دی گل لانا یار دی سانیا نفا سا مولا کوئی یار دی یار بنایا ہے ایک نے کہو ایک نے یار بنایا ہے رنگ مہا دکھلایا کسرت وڑا ملا کوئی یار گل سان کسرت وکا جڑا ملا کوئی یار گل छुड़ा मुला गोई यार दीम छुड़ा मुला मुला गोई आर, दि। दि। दि। आर दि। दी गल चलो वेखिए उस मसतान ने नो जिदी प्रिंजन दे पही दुखे मैं वाहदत लंघता ये नहीं पुछता गात مستی کسرت کرائی پہنا دل میں کسی ہوا ول رکھنا ایک جھوٹ سنجھوٹ فرم دی مستی نشی کام مستی نرش کام مستی نئے پہنچ سجن دی ہستی نو گئے سمن گنگے تے جے تے ڈوڑے بن گئے یار گئے گئے پہنچ سجن دی ہستی نو جڑے ہو گئے سمم بک من بن چلایا ٹکایا گھر تھی ملیا نکالا اصل لکھیا دم دم علم سوایا de dam dam alam saraya بخشی مخ سن ہارا کتنی باری ام تو باں بھن تم ہار بے پھر پھر ڈر تیرے توبہ کی تھی بخشی بخشن موہ کا جرمکھی چا محرم کرنا تیرا فضل بچ رب رسول دے دی رب رسول دی دی دی دی کرنی کسے بلی جی رکھدہ نہیں کتے لاز و سلا تو سلام سید